حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علم غیب کے متعلق حضرت امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ انو کا عقیدہ کیا تھا حوالے بھی عنایت فرمائیں دیکھیے صرف اس میں امام بو حنیفہ نہیں یہ دیکھا جائے کہ تو امام بو حنیفہ کا میں آپ کو واقعہ بتا دوں تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے جو حنفی ہیں وہ مان لیں اس کی بنیادی کیوں نہیں بتائی جائے آپ کو کہ حیات النبی کا مسئلہ ہے کیا بنیاد بتائی جانا آپ کو امام اعظم جو ہے یہ مسائل عقائد والے ہیں اس میں تقلید بھی نہیں ہوتی یہ کہ امام ہم اللہ تعالیٰ ایک ہے اس لیے ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے. تو عقیدے کے مسئلے میں تقلید نہیں ہوتی یہ آپ کے ذہن میں بنیاد دیکھیں کوئی شخص امام اعظم کی میں بات پیش کروں کہ ان کا قصیدہ نومانیہ وہ پورا پڑھ لیجئے یہ سارے مسائل اس میں موجود ہیں علم غیب بھی مان جائیں گے حیات النبی بھی مان جائیں جو قصید نومانیہ کے نام سے امام اعظم ابو حنیفہ کا قصیدہ ہے یہ ساری چیزیں اس میں موجود اصل مسئلہ آئیے حیات النبی کیا ہے بہت غور سے سنیے آپ ولا تقول من یوگ تلوفی سبید اللہ اموار بل اخیا ولا کلا تشکروں کہ جو لوگ اللہ تبارک کا وطالعہ کے راستے میں قتل ہوئے انہیں مردہ مت کہنا وہ زندہ ہیں مگر ان کی زندگی کا سمجھنے کا تم شعور نہیں رکھتے شہید کس کو کہتے ہیں مجھے بتائیے کسی مسجد کے تنازے میں اسلامی راستے میں کوئی ہندو مر جائے اس کو بھی شہید کہیں کوئی سکھ مر جائے اس کو شہید کہیں کوئی یہودی مر جائے اس کو شہید کہیں جیسے سو سال پہلے تقریبا شکاگو میں مزدوروں پر آرمی نے گولی چلائی تھی اس کو یپم مئی مناتے دیکھا اپنے ہیں دیکھا ہوگا ہم نے سوشلسٹ کمونسٹ جو ہے سرخ وہ یقوم مئی مناتے ہیں پوری دنیا میں مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے کو چھٹی ہوتی ہے بعض احمق دیکھا بڑے بڑے ذمہ داروں کے میں نے بیان دے کہ بھائی وہ یقم مئی کو جو شہید ہوئے نا ان کی یاد منایا جائے اور عیسائی یہودی بھی شہید ہونے لگا ہے تو شہید کون ہوگا جو مسلمان ہو حضور علیہ السلام کا غلام ہوگا اچھا یہ بتائیے جب ایک شہید کو جو حضور کا غلام بغیر حضور کی غلامی کے وہ شہید نہیں ہو سکتا یہ جو شہید ہے جب حضور کی غلامی کی وجہ سے شہید ہے تو آکا کا کیا منصب ہوگا یہ اس کو یوں سمجھی آ کہ ایک سمندر ہے جس میں سے کچھ نہریں نکل رہی ہیں اور اس میں پانی آ رہا ہے تو کوئی آدمی یہ کہ یہ نہریں تو بھری ہوئی ہیں مگر سمندر خشک ہے بھئی سمندر میں پانی ہے جبھی تو نہروں میں پانی آ رہا یا نہیں آ رہا یہ ایسے احمق ہیں کہ شہید کو تو کہتے ہیں زندہ ہیں اور جو ان کا سمندر ہے کہ ارے مصطفیٰ کہتے وہ مر گئے یہ کہہ بھائی انہی کے فیض سے تو یہ محترم حضرات یہ شہید اچھا اب اس کے بعد آئیے ولل آخرا تو خیرو لکا من اولا <الْعُولَى> یہ قرآن کی آئے تھے سورے بدہ آپ کہیں بھی ترجمہ نکال کر کے پڑھیے اس میں یہ فرمایا گیا کہ اے میرے حبیب ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے تیرے حق میں بہتر ہے ہر آنے والا وقت جو گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہے اس سے بھی آپ سماج سکتے ہیں حیات النبی کا مسئلہ اب آئیے حیات النبی سے متعلق حضرت انس ابن مالک کی حدیث جو بخاری شریف میں ہے اور مسلم میں اس حدیث کا نام ہی حدیث معراج ہے یعنی صحیح کتاب میں جو حدیث معراج ہے بخاری میں اس کا نام حدیث معراج ہے اس کے راوی حضرت انس ابن مالی بخاری میں جو حدیث ہے اس میں یہ لفظ نہیں جو مسلم میں حدیث ہے حدیث میراج اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ حضور علی... انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ حضور علیہ السلام جب شب میراج چلے تو آپ نے دیکھا کہ موس علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اگر زندہ نہیں تو نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اچھا پھر جب حضور مسجد اقسا پہنچے تو حضرت موسا علیہ سلام حضور سے پہلے وہاں موجود مرحبا مرحبا یا نبی صالح کہہ کے حضور کا استقبال کیا اور جب چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضور فرماتے ایک میری دراز پر بزرگ پر نظر پڑی میں نے پوچھا جگری لیے کون شخص کہا آگے بڑھی ان کو سلام کیجیے حضرت موسا علیہ سلا تو سلام تو لیجیے صاحب تو حیات النبی کا مسئلہ تو بخاری اور مسلم سے بھی پتہ لگ گیا اب آئیے کہ کیا صحابہ کرام کا بھی یہ ایمان تھا عقیدہ تھا حضور حیات النگی ہے اور یہ امام رازی رحمت اللہ علیہ تفصیر کبیر سولواں پارا حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ موجود ہے ہم نے دارالحمجیا میں اس جل پر نشان بھی لگا کر رکھا ہے تاکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے تفصیر کبیر سولواں پارا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے وصال سے قبل فرمایا کہ میرا جب وصال ہو تو جنازہ تیار کر کے حضور علیہ السلام کے مواض اقدس کے دروازے پر رکھ دیں اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دروازے پر حاضر ہیں اور ان کی خواہش ان کی تمنا ان کی آرزو یہ ہے کہ یہ آپ کے قرم میں دفن ہونا چاہتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر فرماتے اگر دروازہ خود بخود کھل جائے حضور اجازت دے دیں تب تو مجھے وہاں دفن کرنا اور اگر حضور اجازت نہ دیں کوئی آواز نہ آئے کوئی اشارہ نہ ملے بغیر کسی ہیڈ حجت کے لے جانا اور جنت الوکی میں مجھے دفن کر دینا ٹھیک دی? اب سنی امام راضی پرمات کہ جب صدی اکبر کا وصال ہوا اور ان کے غسل اور تقفین کے بعد جب جنازہ حجرے کے دروازے کے باہر رکھا گیا اور ایک عام آدمی انتقال کر جائے دو چار سو تو ویسی جماعت جنازہ والے ہو بھائی کسی شیخ اور بزرگ کا انتقال ہو جا دو چار ہزار آدمی ہوتے جب صدیق اکبر جو حضور کے پہلے خلیفہ ہیں کتنے بڑے آدمی جب ان کا وشال ہوا ہوگا تو کیا ایک درجن آدمی ہوں کیا دو تین درجن آدمی ہوں گے کئی ہزار لوگوں کا مجمع ہوگا چنانچہ چن کی وصیت کے مطابق حضور کے دروازے پر جنازہ رکھا گیا اور کسی نے کہا یار رسول اللہ ابو بکر دروازے پر حاضر ان کی خواہش ان کی تمنا یہ ہے کہ یہ بعد وصال آپ کے قرب و جوار میں دفن ہونے کے متمنی تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور مزار سے آواز آئی کہ لے آؤ اپنے حبیب کو حبیب کو تو خود اپنے حبیب کا انتظار آآ آآ ہم تو خود ان کے منتظر ہم تو خود ان کے مشتاق لے آؤ ابو بکر صدیق جب دروازہ کھلا حضور کے مزار سے آواز آئی تب جا کر کے حضور علیہ السلام کے قرب و جوار میں حضرت صدیق اقبر کو دفن کیا گیا اب بتائیے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کا اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ حضور حیات النبی ہیں یہ وصیت کرتے اور صحابہ کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ حضور حیات النبی ہیں کیا اس وصیت پر عمل کرتے اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علی مردوان اور خود صدیق اکبر کا بلکہ علما مشتین سب کا پھر یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام حیات النبی ہے بات ٹھیک ہے نا کیونکہ اس میں بہت بڑی گنجائش ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اس پر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اعلی حضرت فاضل بریلوی کا بھی حیات ال پر رسالا علامہ کاظمی صاحب رحمت اللہ تعالی کے بھی دو حصے حیات النبی پر ہیں جو بڑے آسان انداز میں اس مسئلے کو انہوں نے بیان کرنا